ونشهد ان سيدنا ومولانا ومعلمنا ومursiduna ومخرجنا من الظلمات الى النور محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وزواجه وذرياته اجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ويحسب الإنسان أن لن نجم بلا قادرين على ان نسوي banana بل يريد الانسان ليغدر اماما يسال ايانا يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمعت الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر سابق الله العظيم رب شرح لي سدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفضح قولي آمين يا رب العالمين سورہ القیامہ ایمان بالآخرہ کا با ایک ذریعہ ایک سورس اس میں ایک ایک آیت انسانی زندگی کے ایک ایک پہلو کو ڈسکس کرتی ہے اس پر بحث کرتی ہے انسان کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھتی ہے ایک ایک آیت کے اندر ہماری ایک ایک گسی سلج جاتی ہے ایک ایک آیت کے اندر ہماری کمزوریاں ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور پر پرانے حکیم آیا بھی اسی لیے اس کا کام یہی ہے مکے کے اندر تیرہ سال یہی کام ہوا ہے یہ بیماری کو اس کی تشخیص کرتا ہے پھر اس کی ڈٹ ناپتا ہے کس سٹیج پر ہے پھر اس کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے اگر کوئی کروانا چاہے پھر یہ شفا لما تو طور پر جب بدن کو ہمارے تکلیف ہوتی ہے تو کوئی ہمارا دوست یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ جی فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس چلیں فلاں آپ کے پاس جائیں اس دوست کے ریفر کرنے پر یا اس کے ساتھ ہی ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس دوست کی موجودگی میں وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں زبا کرتا ہے کرسی پر بٹھا لیتا ہے منہ کھلوا لیتا ہے ادھر ڈرل چل رہی ہے ادھر ڈرل چل رہی ہے یہ کہہ دی یہ روٹ کینل جو ہے وہ صاف ہو رہی ہے درد ہوتا ہے بدن کی جو بھی بیماری آپ دوست کریں گے نہ آپ کو ڈاکٹر پر غصہ آ رہا ہے نہ اس دوست پر غصہ آ رہا ہے کیوں آپ کو پتہ ہے دونوں میرے اندر یہ درد جو مجھے ہو رہا ہے یہ بہت ضروری تھا اس لیے کہ یہ بڑے درد سے بچائے گا اور یہ دوست مجھے ٹھیک آدمی کے پاس لے کر آیا ہے کوئی بھی ہو اب دیکھتے ہیں پیٹ کے اندر دو دو سراخ کر کے انہوں نے پیشاب کی جو ہے وہ الگ الگ نالیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں خوراک کی نالی یہاں سے ڈالی ہوئی ہوتی ہے آکسیجن کی نالی ڈالی ہوئی ہوتی ہے پتہ نہیں کتنی گرافیاں کرتے ہیں یہ اینجوگرافی اور یہ فلان گرافی اور یہ فلانگ گرافی ہے کبھی آدمی غصہ آیا نہیں درد ہوتا ہے غصہ نہیں آتا دل نہیں ٹوٹتا حالانکہ دل نکال کے وہ ایک طرف رکھ دیتے جب بائی پاس کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کو یقین یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے جسمانی صحت حاصل ہوگی اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہوتی اس میں بھی پس پڑتی ہے اس پس کو بھی ڈرین کرنے کے لیے ڈرل کرنا پڑتا ہے اس کے دانت بھی اکھاڑنے پڑتے ہیں عقائد جو گل سڑ کے شخصیت کا ناسور بن چکے ہوتے ہیں. ان کا آپریشن کرنا پڑتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے مکے والوں کو تکلیف نہیں ہوئی تھی ایسے ہی جس کو صادق والا مین کہتے تھے اسی کو کاجب اور مجمون کہنا شروع ہوگا تکلیف ہوئی تھی نا وہ دل ٹوٹے تھے تو کہتے تھے بہت ضروری ہے اگر کسی کا دل ٹوٹے یا کوئی درد ہو تو ڈاکٹر سمجھ کے معاف کر دیا کریں یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ ڈاکٹر جتنا جانتا ہے مریض نہیں جانتا یہ بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک عقائد کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی ہو تو وہ نجات کے لیے کافی اور غلط عقائد کے ساتھ ڈھیر سارا پہاڑوں جتنا عمل لے جائیں تو قابل قبول بھول نہیں تیرہ سال عقائد کی محنت ہوئی ہے تیرہ سال علمنا الایمان ثم علمنا اور پہلے ہمیں ماننا سکھایا گیا پھر ہمیں حکم دیا گیا تیرہ سال کس پر بحث ہوئی اللہ پر بحث ہوئی تیرہ سال صرف اللہ کی ذات کے گرد گھومتے رہے وہ کیا کر سکتا ہے وہ پہاڑوں کو ڈیجا دے کر سکتا ہے یس آجونا کانل جی بال تو لنچ تھوڑا میرا تو ان کو پاؤڈر بنا دے گا تمہیں یہ بڑے بڑے لگتے ہیں وہ قیامت برپا کر دے گا وہ چاند اور سورج کو گہنا دے گا ہر چیز توڑ فوڑ کر سکتے سارا مکے کی وہ جو صورتیں ہیں وہ اسی کے گرد گھومتی ہیں اللہ کون ہے یہ اس کا موضوع اللہ کی قدرت کتنی ہے طاقت کتنی ہے کیا کر سکتا ہے یہ ہے موضوع تیرہ سال مکہ جب انہوں نے جان لیا کہ اللہ کون ہے بس پھر حکم آتا تھا اور مانا جاتا تھا حکم آتا تھا اور مانا جاتا تھا حکم آتا تھا اور شراب سیلاب کی طرح ندینے کی گلیوں میں بیٹھتی تھی جی. کیوں اللہ نے کہہ دیا کہ حرام حالانکہ واضح حرام کا حکم نہیں ہے اشارہ تک نا گوار ہے تمہارے رب اصل بیماری جو ہے وہ اما قدر اللہ حق کا انہوں نے اللہ کی اس قدر, قدر نہیں کی اتنی قدر نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی جتنی وہ ڈیزرو کرتا ہے ولادو جمیان قبضہ تو ہوں یوم القیامت و یہ ساری زمینیں اس کے قبضے میں ہوں گی ایک ہاتھ میں ہوں گی وہ سماوا تو اور آسمان اس نے دائیں ہاتھ پر لپیٹے ہوئے ہوں گے جیسے تم میں کوئی رومال لپیٹی وَمَا قدر ہی کم روپ ہوئی ملک تو میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر تم اللہ کی قدرت کو پہچان لیتے تم نے اللہ کو اپنے آپ سے نہ پائے ہم مجبور ہیں ہم جزیر رکھنے کے لیے مجبور ہیں اس لیے کہ ہماری صلاحیتیں لمٹڈ ہیں ہم سارے قلم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے وقت نہیں دے سکتے لہذا ہم وزیر رکھتے ہیں وزیر کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا بولا کروا ذرا تم وزرا پھر اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وزیر کا مطلب ہے اس کا بوجھ ہلکا کرنے والا بوجھ بتانے والا آج کل وہ بوجھ نہیں ہے ہم نے یہ سمجھا کہ جس طرح ہمارے کام دوسروں کے بلیک میلنگ کی وجہ سے احکامات ہمارے در سے ہو جاتے ہیں ایک حکم جاری ہوتا ہے دو ایم ایل اے آ جاتے ہیں دباؤ ڈالتے ہیں حکم نوٹس بورڈ پہ لگا رہے اخبارات میں آ جائے ٹی وی پہ سنوا دیا جائے عمل درامد نہیں ہوتا جنرل سیکٹری صاحب نے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا دس ممبر جو ہے چلے گئے جناب جمگٹا بن گئے وہ آرڈر لگے گا لگا رہ گیا کیوں بلیک میل ہو جاتے ہیں ہم نے سمجھا اللہ تعالیٰ کو بھی اس طرح کوئی بلیک میل کر لے گا تو میں نے اتنا کام کیا تیرے دن کے لیے لہٰذا مجھے کوٹا ملنا چاہیے پانچ دس پندرہ آدمی میں بھی لے جاؤں بغیر ٹکٹ کے ہم نے اللہ کو ناپا ہے اپنے ساتھ حالانکہ اللہ وہ ہستی ہے جو ناپی جائے نہیں سکتی نہ تو لی جا سکتی اللہ مکان میں نہیں آ سکتا یہ بات نوٹ کر رہے ہیں اللہ مکان میں نہیں سما سکتا ما وسانی شعیف کوئی چیز مجھے اپنے اندر نہیں لے سکتی واشیا کرسی ہوں اس کی کسی نے ہر چیز کو لپیٹ میں لیا ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں آپ سے پوچھا جائے اللہ کہاں آپ کہتے ہیں اوپر ہے بالکل آپ کے پاؤں کے نیچے زمین کی دوسری طرف اس سے پوچھا جائے اللہ کی طرح وہ بھی انگلش سال کی طرف کرتا ہے اوپر ہے حالانکہ اس کا اوپر ہمارا نیچے ہے وہ بھی اگلی کھی کر رہا ہے اچھا اس طرف جو رہتے ہیں لوگ ان سے پوچھے اللہ کی طرف وہ بھی ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں ان کا اونٹ اس طرف ہے جنوب کی طرف اور سارے لوگ مکہ کی طرف حرم کی طرف منہ کرتے ہیں پھر حرم کے گرد جا کے چاروں طرف سے اس کے اس کی طرف منہ کر کے باہر سے پڑتے ہیں اس طرف والے ادھر کرتے ہیں ادھر والے ادھر کرتے ہیں اس طرف والے ادھر کرتے ہیں اور اس طرف والے ادھر کرتے ہیں لیکن اندر جا کے کیا ہوتا ہے اندر جا کے یہ ہوتا ہے کہ دو نفل ادھر منہ کر کے اس دیوار کی طرف دو رقب اس دیوار کی طرف منہ کر کے اب رب ادھر چلا گیا ہے دو رقب اس طرف منہ کر کے چاروں دیواروں کی طرف دو دو نفل اب اللہ کہاں چلا گیا ہم تو آئے تھے کہ جڑا یہاں, یہاں بھی آ کے پتا چلا چاروں طرف وہ تو ایک جگہ اس نے بتا دی ہے اس طرح منہ کریں پہلی سب کھڑی ہوتی ہے حرم کے اندر دائرے کے اندر دوسری میں دائرہ بڑا ہوتا ہے تیسری میں اور بڑا ہوتا ہے وہ دائرہ چلنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ دائرہ مکے میں چلتا ہے اس حرم کے گرد جو مسجدیں ہیں پھر وہ پھیلتا ہے پھر سعودیا کے اندر پھر وہ پوری دنیا کے اندر آپ اس کو حرم کو گلوب کے اوپر رکھ کے وہ گول دائرہ پوری زمین کے اوپر پھیل جاتے اس طرح منہ کروں تو اللہ تعالی کسی چیز میں سماتا نہیں ہے ہم عدم کی خاطر احترام کی خاطر اوپر کی طرف سے ریفر کرتے ہیں کہ وہ اوپر ہے صاحب سموہ ہے بلندی والا ہے سما میں رہتا ہے صاحب السمو وہی ہے جو سما میں رہتا ہے لیکن آسمانوں میں بھی وہ مٹتا نہیں یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں جتنا زمین کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ ہے پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں دوسرا تیسرے تیسرا چوتھے چوتھا پانچویں پانچواں چھٹے چھٹا ساتویں اور ساتواں عرصے الاح کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا ریت کا ذرہ رہا ہوتا ہے پوری کائنات رب کی کرسی رب کے عرش کے نیچے یوں لگی ہوئی ہے جیسے اس نے فرمایا تمہاری انگوٹھی میں نگینہ لگا ہوتا ہے اور عرش اللہ عرش پر بیٹھا ہے عرش پر سما جاتا ہوگا میں اس ممبر پر بیٹھا ہوں تو میں اس جتنا ہوں تو بیٹھا ہوں نا بلکہ کھلی جا بھی باقی میری جیسا ایک اور بھی بیٹھ سکتا ہے عرش پر بیٹھا ہے تو جگہ ملی ہے تو بیٹھا کہیں نہیں لکھا کہ عرش پر بیٹھا ہے کہا ہے عرش پر مستوی ہے سن مستل اور الرحمن اعلی لر سے یعنی پھر میں آل لار سے کہا جا وہ کنسنٹریٹ ہوا ہے عرش پر ایک جگہ اس نے چنی ہے ادب کے لیے جس کی طرف ریفر کیا جائے اتنا بڑا یہ ساری کائنات جس کے نیچے نگینے کی طرح لگی ہوئے ہے اس پر رب کنسنٹریٹ ہوا ہے متوجہ ہوا ہے اتنی بڑی ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ چار انچ کے ٹی وی پر آ جاتی ہے وہ چار انچ ہو جاتی ہے پھر بارہ انچ کے ٹی وی پر بھی آ جاتی ہے چتیس انچ کے ٹی وی پر بھی آ جاتی ہے کنسنٹریٹ ہوتی ہے اش پر اللہ پجلی ڈالتا ہے وہ چوپڑ مار کے نہیں بیٹھا ہوا جس طرح ہم بیٹھتے اس کا بیٹھنا بھی ہمارے وہم و گوان میں نہیں آتا اس کی صفات بھی ہماری سمجھ میں کوئی نہیں آتی سنتا ہے پر کان کوئی نہیں دیکھتے ہے پر آنکھ کوئی نہیں پکڑتے ہیں پر آپ کوئی نہیں لا کمسل ہی شہید جب اس جیسی چیز ہی کوئی نہیں تو ہم سمجھیں کس طرح ہمیں تو مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے نا تو اس کی مثال ہی کوئی نہیں وہاں قدر حق کا قدر تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلا جو وارث ہمیں لگا وہ یہ لگا کہ ہم نے اللہ کو اللہ سمجھا ہی نہیں وہ کون ہے کیا کر سکتا ہم نے یہ سبجا وہ دھن تو دیتا ہے عمل نہیں کر سکتا یا کوئی اسے کرنے نہیں دے گا کسی کے آگے مجبور ہو جائے گا وہ کسی کی بات نہیں موڑ سکتا اور وہ کہتا کہ بولے گا ہی کوئی نہیں میرے سامنے جب تک اجازت نہیں لے لے لیتا کلامن عظن اللہ الرحمن بولنے کا بھی پہلے اذن لے گا وہ کالا ثواب اور بات بھی ٹھیک کرے گا ہاں تو ہر کوئی ڈرتا ہوگا پتا نہیں میری بات ٹھیک بھی ہے پسند آئے بھی نہ آئے بادشاہ کا مزاج ہے یہ ہے اللہ تو اللہ کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر تو اس کے احکامات پر عمل بھی کریں اللہ یہاں بھی ہوتا ہے زمین جو ہے اللہ زمین پر آ کر اس کے گرد نہیں ہو گیا جیسے میں بیٹھا ہوں اس پر تو میں نے ٹانگیں آگے نکال دیے میری مجبوری ہے لکڑی کے اندر نہیں جا سکتی میری ٹانگیں میں باہر ہو گیا ہوں لکڑی کے اللہ زمین کے باہر نہیں ہوتا وہ زمین میں سے گزر جاتا آج کل تو آپ کے لیے ایمان بھی لائب رہا ہی نہیں ایمان بھی شہادہ بن گیا ایکس رے آپ کے ہڈو میں سے نکل جاتا آپ کو پتہ نہیں ہوتا ایکس اس کا یہی کام ہے نا اللہ اتنا لطیف ہے کہ اس سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے وہ یہاں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اوپر نہیں بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے ہوتا ہے نے فرمایا جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارا سر رب کے قدموں میں ہوتا ہے ول مسلح ربہ اور نماز پڑھنے والا رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے کتنا قریب ہوتا ہے اس کوئی امیر وزیر اپنے یہاں بلا لے کسی کی میٹنگ طے ہو تو فون کر کے سب کو بتاتا ہے فلاں کو ملنا میری میٹنگ ہے ان کے ساتھ اور وہ دس منٹ ان کے ساتھ باتیں کر لے تو دو ٹائم بھوک نہیں لگتی خوشی سے فلاں کے مجلس میں گیا تھا فلاں کے دیوان میں گیا نماز پڑھتے ہو تو کس کے کہاں چلے جاتے جہاں جبرائیل نہیں جا سکتا اصلا تو محراج المنین نماز مومن کی مہراج ہے وہ سدرا تل سے آگے نکل جاتا ہے المسلی جی ربا تو رب آپ کے سامنے ہوتا ہے ہاں جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں نا گھر کے کام دکان کے بکھیڑے سبزی لانی ہے بل جمع کرانا ہے آج فون کٹ جائے گا تو رب دروازہ بند کرتے ٹھیک ہے بھائی تم بل جمع کرا لو جب تک آدمی رب کی طرف متوجہ رہتا ہے رب بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب وہ توجہ ہٹاتا ہے تو رب پردہ ڈال امیتوں میں ہمیں ہماری ضرورت ہی نہیں اور علماء کہتے ہیں کہ یہ رب کے ساتھ مزاق ہوتا ہے کہ آدمی دروازہ تو جا کے کٹکھٹائے اور جب وہ کھولے تو منہ دوسری طرف کر اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں تو جہنم میں لے جانے کے لیے ہماری نمازیں ہی کافی ہیں. وہ پکڑنے پہ آئے تو ہماری نمازیں ہمارے گلے کا توق جائیں بھارت بات کر رہی ہے سورہ قیاما کی اس دن یو الانسان ال بما قدم و اخر اس دن انسان کو یہ بتایا جائے گا کہ اس نے کس چیز کو ترجیح دی تھی اور کس چیز کو اس نے پیچھے کیا کون سی چیز اختیار کی تھی کس چیز کو ترک کیا تھا ساری زندگی انسان کا یہی امتحان ہے اس کا نام زندگی بیما کر دماخت ہار لمحہ آپ کسی چیز کو آگے کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں گھر سے آپ نکلے گھر والوں نے کوئی کام کہہ دیا آپ نے کہا پہلے درس پہ جاؤں گی روٹیاں لے آؤں دونوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ٹیکسی والا ایک سواری نے بھی آدھ دیا دوسری نے بھی آدھ دیا اس نے ایک سیکنڈ کے ہزار میں ایسے میں سوچ لیا کہ یہ سواری نہیں اٹھانی اگلی اٹھانی اگلی کے پاس سامان کوئی نہیں ایک کو اس نے چھوڑ دیا دوسری کو اس نے اختیار کر لی اس کو اس نے تاخیر کر دی اس کی تقدیم کر دی اس کو پرایورٹی دے دی اس اسی طرح سواری بھی جب گاڑی کو ہاتھ دیتی ہے گاڑی رکنے والی ہے اور سر نے سیکنڈ کے ہزاروں سے میں دیکھا کہ شیزے کھلے میں اس کا مطلب ہے ایسی کوئی نہیں لگ رہا پچھلی گاڑی کو ہاتھ دے دی اگلی کو تر کر دیا پچھلی کو اختیار کر لیا اور لمحہ یہ امتحان ہے آپ اور اس ایک سیکنڈ کا وہ جو ہزارواں حصہ ہے نا اس کا نام ہے پلسرات بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز وہ بندہ جو وہاں گرے گا پلسرات پر سے وہ تو ایکشن ریپلے ہوگا اصل میں یہاں گرے گا وہاں پر تو ایکشن ریپلے کر کے دکھایا جائے گا پلسرات یہاں جو گرتا ہے وہ یہاں گرتا ہے جو سیکنڈ میں جنت میں چلا جاتا وہ یہاں وہی سیکنڈ فیصلہ کون ہوتا ہے یا جنت کے وقت میں یا جہنم کے وقت میں ایک سیکنڈ میں کتنا فاصلہ طے ہو گیا یہ ہے اس رستے کی باریکی اور تیزی ذرا سی بات پہ سارا کچھ جب جو جتنا اونچا اڑتا ہے اتنا سخت گرتا ہے ہو سکتا ہے کہ آدمی ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہے شیطان اور جس کا جتنا زیادہ خاصا فریز ہو جائے جن کے جتنے زیادہ پیسے رو رہے ہیں بی سی سی آئی میں ان کو اتنا زیادہ دکھ ہے جن کے جتنے زیادہ فریز ہوتے ہیں ان کو اتنے زیادہ دکھ ہوتا ہے جن کا سو پچاس ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں چلو رہا خطرہ نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رازن کو جس میں پڑی کوئی نہیں اس کی ضرورت ہوگی تو کیا ضبط ہوگی مسئلہ تو ان کا جنہوں نے پڑھ پڑھ کے جناب دہلی جن کا ماتھا بھی پڑ گیا اور ایک کلمے کی وجہ سے ایک بات کی وجہ سے مالو ہم سارے مال ڈی میگنیٹائز ہو گئے بہت سے حوالے اس پہ آپ دیکھیں آپ کارڈ لیتے فون کارڈ اس پہ لکھا ہوا میگنیٹک زون میں نہیں رکھنا اس کا ڈی میگنیٹائز ہو جائے گا صاف ہو جائے گا وہ کارڈ لے کر آپ ایئرپورٹ کی وہ جو تلاشی لینے والی مشین نا اس کے نیچے سے ایک دو دفعہ گزرے نا آپ تو اس کارڈ کا دماغ خراب ہو جاتا پھر آپ ڈالیں گے تو کبھی دس روپئے آئیں گے لیکن آپ دس گرم تو دوسری دس پیسے آ جائیں گے خراب ہو جاتا بیکار ہو جاتا اسی طرح عبادات کے بارے میں بھی کہا گیا اس میں لکھا گیا کہ جی اس کو الٹرا وائل چڑاؤں کے سامنے کھلی دھوپ میں نہ رکھیں اس کو کارڈ کو اسی طرح عبادات کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں فلاں کام نہ کرنا فلاں فلاں کرتوتوں سے ان کو بچانا ورنہ ڈی میگنیٹائز ہو جائیں گی جیسے کہاں کہ ایک لمحے کی بد نظری سال کی عبادت کا نور لے جاتی لکھا ہوا ہوتا ہے چلے ہوئے کار آپ جیب بھرنے کیا فائدہ فوٹو کے پیچھے دیکھتے رہے آپ نمازیں آپ کی جیب میں ہوں گی وہ جو ان کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے نماز کے ذریعے جو نور ملتا ہے آپ کو نورے بصیرت نور فراست وہ نور جو وہاں کام آئے گا آفرت میں وہ نہیں ہوتا وہ نہیں رہتا تو بہت سے امال ایسے ہیں جو ضائع فرمایا اللہ زی نم اعلیٰ صلاح وات یو کارڈ کی حفاظت کریں کھلی دھوپ سے اور سی زون سے نماز کی حفاظت کریں اللہ دین صرف نمازیں پڑھتے نہیں ایک آدمی فرمایا پرماننٹ کنٹینوسلی نماز پڑھتے ہیں ریگولرلی نماز پڑھتے ہیں دوسری جگہ فرما صرف پڑھتے نہیں ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں جہاں نماز ضائع ہوتی ہے وہاں نہیں جاتے ولہ دین احمد صلاحات ہمارا اکثر بیشتر حال یہی اللہ ماشاء اللہ کہ ہم پڑھتے تو ہیں اب بھی ہماری مسجدوں میں چار سے زیادہ بھیڑ ہوتی لیکن وہ میگنیٹک زون والی حفاظت کوئی نہیں کرتے وضو کر کے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہم عورتیں تارتے رہتے اندر نہیں تشریف لاتے نماز کی آخری سامنے کھڑا ہونا ہے بس یہ کہ دو چار نظاروں لے لیں وضو کرنے کے بعد دوست لوگوں کی یہ عادت دیکھی ہے میں نے مسجد کی سیڑھیوں پر استعمال کرتے وضو کر کے علماء کہتے ہیں وضو کر کے ٹی وی دیکھو تو مکرو ہو جاتا ہے وضو اور جو لائیو دیکھتے ہیں بیٹھے منہ کر کے ادھر بھائی صاحب اندر آئے سیڑیاں بلاک مت کریں لوگ آ رہے ہیں رستہ بلاک کر کے منہ دوسری طرف قبلے سے پھیر کے بیٹھے تو یہ تقدیم اور تاخیر یہی پر ایک لمحے میں ایک سیکنڈ میں آپ کو فاصلہ کرنا ہوتا ہے اس لیے کہ بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے ساٹھ ہزار میل فی ہی گھنٹہ ایک پل میں آپ کو فاصلہ کرنا ہے ادھر یا ادھر چھوٹا سا رستہ یا ادھر گرو گے یا ادھر جاؤ تو امام من چاوا وہ آ سرل حیات جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی فائنل جہی مہی الما <الْمَعْوَى> تو ظاہر پھر وہاں سے گرے گا تو نیچے جہیں بار سے باریک رستے پر ہم یہاں چل رہے ہیں گریں گے یہاں وہاں تو جو الانسان وہاں سے وہ گرنا دکھایا جائے گا پریکٹیکل کر کے وہ فلا دن جو تو ہوا تھا نا ادھر سے ادھر وہ یہ گرا تھا بیوی اور ماں کے درمیان بیلنس رکھنا ماں بھی ناراض نہ, نہ ہو گھر بھی نہ اجڑے پورس سرات ہے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے ہاتھ ماں کے بھی حقوق ہے اس کی حدیثیں پڑھتا ہوں تو لڑک لڑک جاتا ہوں اور بیوی کے حقوق کے بارے میں پڑھتا ہوں تو بھی کانپ کانپ جاتا ہوں انہوں نے کہا تھا ادھر کنواں ہے ادھر کھائیے میں کدھر جاؤں ادھر میاں ہے ادھر مائیے میں کدھر جاؤں بہرحال یہ پلس رات وہاں بتایا جائے گا اگلی میں اللہ نے فرمایا بال انسان اور لانب سے ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کو پتا نہیں ہے میں وہاں بتاؤں گا تو اسے پتا چلے گا کہ اس نے کیا کیا ہے ہر انسان اپنے آپ سے بخوبی واقف ہے کہ وہ کہاں کھڑا مجھے پتا میرے ساتھ کیا حشر ہونا ہے اپنے آپ کو ہر انسان دوسرے کی بنسبت زیادہ جانتا ہے لیکن بہت سے اگر مگر کی سپورٹیں دے کر اپنے آپ کو اس نے کھڑا کیا ہوا جی ہم اگر کرتے ہیں تو اجمی ہیں جن میں ڈائریکٹ نبی آیا کتاب ان کی زبان میں رسول ان کی زبان میں وہ یہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے گی مطلب تو یہی نتیجہ تو یہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تو ہر انسان اپنے آپ سے بخوبی واقف ہوتا ہے اسے پتا ہے صرف اپنے حسن کے بارے میں انسان آخر تکتا تک دیکھنے میں جو سرور ہے وہ دوسروں کو وہ کالا کلوتا نظر آتا لیکن اس سے پوچھے سبل ملوک ہو. یہ اس ابھی تک وہ تعین نہیں کر سکا باقی ہر چیز سے وہ واقف ہمیں اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کوئی نہ کوئی آپ دیکھے پانی مر کہا ہارا ہے کہ ایک انسان واقف بھی ہے کہ میرے پاس ویزا بھی کوئی نہیں ہے پاسپورٹ بھی میں نے جیلی بنایا وہ شناختی کارڈ بھی میرا جیلی ہے پھر بھی ایئرپورٹ آ جائے ٹکٹ لے کیا ہوا بس کہیں نہ کہیں کسی نے کسی نے تو تسلی دی ہوئی ہے نا یہاں وہ بےچارے جو چار چار سال پاکستان نہیں جاتے یہاں وہ اشتہار لگے جاتے ہیں مسجدوں کے پر کہ جی بہت ٹکٹ حاصل کریں پاسپورٹ لے لیتے ہیں وہاں جس دن ان کو جانا ہوتا ہے ایئرپورٹ کے اندر ان کو سامان پکڑا دیتے بندہ کراچی پکڑا جاتا ہے دوسرے دن کو جنگ میں اتنا بڑا فوٹو آ جاتا ہے دو ملین کی گڑیاں لاتے ہوئے جو ہے اسمگل کرتے ہوئے آدمی پکڑا کر آدمی کی فوٹو ساتھ لگی ہوتی ہے پتا چلتا ہفتے سے روٹی نہیں کھائی اس نے وہ تو بے چارے نارا ہوا کمپنیوں کا بیچنے والے تو کوئی اور تھے لیکن ہوا یہ کہ وہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے کہ یہ گناہ سمجر کر کے انسان آفرت میں جانا چاہتا ہے کسی نہ کسی سے اس کی بات ہوئی ہے الگ بات ہے کہ وہاں پتہ چلے جس کی ڈیوٹی کوئی نہیں ورنہ معاف کروا کے نہ کھو تو کر کے نہ کھائے رستہ نہ تبدیل کرے نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں حج بھی ہے لیکن یہ حج یہ روزے یہ نمازیں معاشرے میں کیوں نہیں آتی ایک آدمی اچھا نمازی ہے بڑی تسلی کے ساتھ نماز پڑھتے حج بھی کوئی سال گیا نہیں ہونے دیتا لیکن تجارت میں جس نے بھی اس کے ساتھ معاملہ کیا روتا ہی رہتا پر پرا تھا کیوں جی وہ حج اور نماز تجارت میں کیوں نہیں ہے وہ اچھا نمازی ہے اچھا ہے اچھا تاجر کیوں نہیں بنا یہ نمازیں مر کہاں رہی ہیں پڑی بھی جا رہی ہیں نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلتا وہ جو کنواں چلتا ہے نا دیہات میں پانی دینے والا زمین کو تو پانی اگر آگے نہیں جا رہا کنواں تو یہاں چل رہا ہوتا ہے وہ رہتے بیل چل رہا ہوتا ہے کسان آگے کچی لے کر جو وہ کھڑا ہوتا ہے کئی لے کر وہ دیکھ رہا ہے کہ بیل بھی چل رہے ہیں پارچے میں پانی بھی گر رہا ہے یہاں پانی نہیں پہنچ رہا ایک سیکنڈ کے اندر وہ نتیجہ نکال لیتا ہے کہ کہیں چوہے کی کھڈ ہے چوئے کے بل میں پانی جا رہا ہے. پانی کے ہی مر رہا ہے کنویں سے نکل رہا ہے یہاں کیوں نہیں پہنچ رہا ہمارے کریکٹر کے اندر یہ چوہے کی کاں ہے اپنی اپنی خڈ ڈوں یہ نمازیں کہاں مر رہی ہیں پڑھی بھی جا رہی نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. یہ حد کس دن میں ڈالے یہ لبا انسان ہو یا میں قدم وق تقدیم و تاخیر کے اس ایک لحظے کے اندر ایک لمحے کے اندر ہم نماز کو داؤ پر لگا دیتے ہیں دس روپے کا معاملہ ہوتا ہے نماز بیچ دیتے ہیں دس روپئے کلو ٹیکسی والا نماز پڑھ کے بیٹھے سٹیرنگ پر ابھی وضو بھی نہیں ٹوٹا اس کا سواری نے یہاں اترنا ہے تم کوشش کرے گا دس قدم آگے ہی لے جائے شاید وہ آٹھ میں گری جائیں جو اٹکے ہوئے ہیں پانچ کے سارے پانچ بن جائیں سٹاپ نہ ملے تو اور بات ہے لیکن جو اس نیت سے جان بوجھ کے لے جاتا ہے سیٹ کے آٹھ آنے گرنے والے شاید گر ہی جائیں آٹھ کی خاطر اس نے وہ نماز دماغ وزو دیکھ ہم تجارت کر رہے ہیں نمازوں کی حفاظت نہیں کر رہے وہ حفاظت کرنے والے اور تھے تو اس دن انسان کو بتایا جائے گا اس نے تقدیم کس چیز کو دی تاخیر کس چیز کو دی پریفرنس کس کو دی اس نے پرائرٹی کس چیز کو دی سورہ میں اللہ نے فرمایا میں یہ احوال اس لیے بیان کرتا ہوں لے من شاہ مین کو میں من او یا تم میں سے جو چاہے آگے بڑھنا وہ آگے بڑھے جو پیچھے رہنا چاہتا ہے وہ پیچھے رہ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس شخص کو اس کا عمل گرا دے گا اس شخص کو اس کا نصب نہیں اٹھائے گا کہ اس کو اس لیے آنے دو کہ یہ سید ہے نماز بے شک نہیں پڑی کوئی بات نہیں آنے دو اللہ کے یہاں اس قسم کی کوئی قوانین نہیں اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں سارے اس کے بندے لوگوں جس کو اس کا عمل گرا دے گا اس کا نسب نہیں اٹھائے گا نیمان شاہ امین کم ائی تقدم اویہ ادما مل خاف رب ہی ہوا تی الما جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا میں اللہ کو فیس کس طرح کروں گا میں زبانی بات چیت سے مجھے بات کرنے کا فن آتا ہے ہنر آتا ہے اس آدمی کو قائل کر لوں گا لیکن میں اس ہستی کا سامنا کس طرح کروں گا جو ابھی میرے پاس کڑی ہے ماں یقین اور نجوا خلا ستے اللہ ہوا تم تین نہیں ہوتے چوتھا بھی وہ وہی ہوتا ہے نہیں ہوتا, ہوتا ہے اسی سورج مدر میں پرما کل رقص بیمار کا سبق ہر انسان اپنے کچھ عملوں کے اوز رہن رکھا ہوا ہے اللہ کی حکمت ہوتی ہے تقدیر مبرم تقدیر معلق یہ آدمی اگر فلان ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے تو بچ جائے گا ورنہ نہیں بچے گا اور اللہ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا لیکن اختیار ہوتا ہے ہر آدمی رہن رکھا ہوا ہے الا اصحاب الیمین الا المسلین دو آیات میں ان دونوں کو مقابلے میں لایا گیا ہاں نمازی وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر دائم بھی رہتے ہیں قائم بھی رہتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں وہ مجرموں سے پوچھیں گے ماشالہ کا کمفی سکر تمہیں سفر میں کون سی چیز لے گئی اللہ فرمایا وماد ما شکر تمہیں کیا پتہ وہ شکر کیا چیز لا صبح کی واٹ اگر وہ تو چھوڑتی نہیں ہم جس آگ کو عام آگ کو جانتے ہیں آپ چلے جائیں جہاں ٹربائنیں چل رہی ہیں یہاں پاور ہاؤس کے اندر ہمارے گھر کی آگ ہمارے برنر کی آگ ہمارے چولہے کی آگ اس کے ہزارویں حصے میں بھی نہیں آتی اس میں تو لوہا جھو بگڑ جاتا ہے بس چھونے کی دیر ہوتی ہے اور لوہا یوں پگل جاتا ہے جیسے وہ لوہا نہیں تھا موم تھا بھاگوں کے بھی درجے جہنم کی جانم کیا تم کی والا تھا بہت روایات میں آتا ہے کہ ایک لہجے کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر ستر بار چمڑی بنے گی اور اترے گی ایک سیکنڈ کیا ہوتا گلا نا نادگا جلود ہوں بدل نہ ہوں جلو رہی جب بھی اگلی پکے گی ہم نہیں بنائیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے اس کے جو سینسر ہیں باڈی کے جلد کے درد محسوس کرنے والے ہم انہیں انٹیکٹ رکھیں گے مرنے نہیں دیں گے جو پورا جل جاتا اس کا درد ختم ہو جاتا ہم جلد بناتے رہیں گے ساتھ ساتھ ما سالہ کا کمفی سکر یہ جو بات چیت ہوگی یہ جنت اور جہنم بڑے دور ہے لیکن اللہ کی قدرت ہے یہ سہولت حاصل ہوگی اہل ایمان کو کہ وہ لائیو جہنم کو دیکھ سکیں گے کسی دوست کو دیکھنا ہے کوئی ایسا آدمی ہے جو یہاں تمسخر کیا کرتا تھا دیندار لوگوں سے مولویوں سے کوئی جوان آدمی نے داری داخ لی تو اسے کہا کہ تیرا تو کت نہیں رہا ایسے دوست پڑھے لکھے ہو کے یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ کہے گا حال انتم متعلق دیکھنے چاہتے ہو اس کو اس کے حال پر متلا ہونا چاہتے ہو سامنے آ جائے گا حال ملینس لوگ ہوں گے ان میں اسی آدمی کو فوکس کرے گا اللہ جس کی وہاں ضرورت ہے اس وقت وہ کہے گا تو اللہ ان کی طلط الدین احمد ربی الخن اللہ کی قسم توں نے تو اپنے مشروں سے مجھے برباد ہی کر دیا تھا اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی اجوای ہوتا ان سے یہ سوالوں جواب وہاں سے ہو رہے ہیں براہ راست ما سالہ کا کمفی سکار کس سے جنت والے مسلمان جہنم والے مسلمانوں سے پوچھ لوں گے ہندوؤں سے نہیں ہندوؤں پر نماز فرض ہی کوئی نہیں عیسائیوں سے بھی نہیں مسلمان مسلمان سے پوچھ رہے ماشاء اللہ کا کم فی سکر تعجب تو اسی لیے ہوگا نا کافر کے بارے میں تو انسانی طور پر تیار ہے کہ جہنم میں جائے گا تعجب ہوگا مسلمان کے بارے میں ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے ایک ہی بس پہ ڈیوٹی میں جاتے تھے ایک ہی ڈیری پہ رہتے تھے ماشاء اللہ کا فیس اکر سرکار وہ دوسری بس پہ آپ کب بچر گئے جہنم میں تمہیں کون سی چیز لے گئی کال المن کو منل مسلم ہم نماز نہیں پڑھا کرتے نماز فرض کی اسی لیے اس کے نام پر چار شیٹ ہوئے نا انہیں جرم بتا کر جہنم میں پھینکا جائے اب وہ اپنی وہ جو فرد جرم ہے وہ سنا رہے ہیں ان کو کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ کال المن کو منل مسلین لامنا کو نطم المسکین ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے <سؤال> <سؤال> لامنا کو نت عم السکین کنہ نخود مال خاقین و کنانہ نو قبیومدین ہم بس بیٹھ کے گپے مارا کرتے جو لطیفے سنایا کرتے ہیں بیٹھ کے لطیفے سنا کرتے تھے جہنت کے جہنم کے اور اس قسم کے اور وہ کیا کرتے تھے اور آخرت کی تقزیب کیا کرتے تھے کس طرح اگر وہ کہتے کہ آخرت کوئی نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے مسلمان چھوڑتے ان کو پھر تو اس کو بھی تجرب نہ ہوتا جو پوچھ رہا ہے ماں شالا کا کافی فیس اگر اسے پتا ہوتا کہ آخرت کا منکر ہے تو پھر تو پتا ہوتا عمل سے تقذیب کرتے تھے کال سے مانتے تھے عمل سے تقزیب کرتے تھے اور یہ بری ترین تکذیب ہے منافقین آ کر کہا کرتے تھے نشد و ان نوقالا رسول لاہ اللہ نے فرما و اللہ جشد منافقین اللہ بھی قسم کھا کر کہتا ہے کہ منافع جھوٹ بول رہے ہیں لیکن پہلے کیا بات کہ واللہ یا علم کال رسول ہو اللہ کو پتا ہے تو اس کے رسول ہو لیکن یہ لوگ جھوٹ بولتے یاقول افواہ سفی کلوبہ یہ منہ سے وہ بات کہتے جو دل میں نہیں نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے اس لیے کہ نماز کا فائدہ کوئی نہیں ہے ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے لگا دیا اس طرف دل لوگ ہیں ڈرتے ہیں لگے ہیں ورنہ پانچ مسلمان بیٹھے ہیں ہی اللہ صلاح کی آواز آتی ہے تین اٹھ جاتے ہیں دو اٹھ جاتے ہیں باقی تین کیوں نہیں اٹھتے کیا خیال ہے آپ کو یہ کوئی ہابی قسم کی چیز ہے کہ کچھ لوگوں کا موڈ بن گیا تو آ کر ان کا بھی باقی کا موڈ نہیں بنا یا اللہ نے جو ہی اللہ صلاح کا ہے یہ حکم دیا تھا یا مشورہ دیا ان کو کہ اگر تم کام لے تو ٹھیک ہے آخر کیوں نہیں اٹھے ان کے عمل کو آپ اینالائز کریں نا, نا اس, کا اس کی تشخیص کریں اس کا تجزیہ کریں کیوں نہیں اٹھے وہ کیا سمجھا تم نہ کوئی پوچھے گا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو نیری پریکٹس ہے پی ٹی ہے ان کے دلوں میں سو سو باتیں اور پھر جب مر جاتے ہیں تو بورڈ لگ جاتا ہے قرآن خانی ہوگی اس منافع جو ساری زندگی قرآن کو چھوڑ نہیں گزرتا ٹھٹھا کرتا ہے قرآن کے اب مرے ہوئے کو قرآن کے نیچے گساؤ گے گز, مری ہوئی عورت کا نکاح ہو جاتا ہے مرے ہوئے مرد کا نکاح ہو جاتا ہے اب اسلام کے در نکاح کرنے لگے اس کا دنیا میں اللہ نے اسے قرآن ہی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اپنی قرآن خانی ہر آدمی کو خود کرنی ہے یہ ٹائم اسی کے لیے دیا گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کمزوریاں ہیں ہمارے اندر جہاں پانی مر رہا ہے کوئی زمانہ تھا منافقین کو یہ ہمت نہیں ہوا کرتی تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ دیں اس لیے کہ نشان لگ جاتا تھا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑی منافق ہو گیا اب جماعت کے اب سیرے سے پڑھتے ہی کوئی نہیں پھر بھی پکے مسلمان ہیں جب بھی دیکھو پتاخا جیب میں ہو یا نہ ہو جنت کی چا بھی ان کی جیب میں پڑی ہوئی ہوتی کیوں کلمہ پڑا ہوا ہے انہوں نے اب جلد نے نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا تھا یا عربی میں نہیں پڑھا تھا کلمہ اس نے بھی یہی پڑھا تھا جو ہم پڑھتے ہیں نمازیں کس کے پیچھے پڑھتا رہا ہے کس کا مقتدی تھا امام الانبیاء کا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہستی کا جو اللہ کے بعد سب سے عظیم تر اس کا مقتدی تھا کہاں نماز پڑھتا تھا پہلی صف میں جس کا جنازہ کس نے پڑھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفن اس کا کیا بنا نبی کا کرتا وہ اس کا کفن بنا اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورے بدن پر اپنا لعاب مبارک ملا اللہ نے فرمایا استغفر اس طرح اولا ان تستا نمر راتن فلن یغفر اللہ کیوں کوئی ذاتی یا تھی عبداللہ بن ابنی کے ساتھ اللہ کو اور اس کے رسول کو سرطان پہلے زمانے میں آج سے چودہ سو سال پہلے بھی جس کو سرطان ہوتا تھا اس کو سرطان ہی کہتے تھے کینسر ہی کہتے تھے آج بھی جس کو ہوتا ہے کینسر ہی کہتے تھے پہلے بھی جس کو ملیریا ہوتا تھا ملیریا ہی کہتے تھے اب بھی جس کو ملیریا ہوتا ہے ملیریا ہی کہتے ہیں گورے کو ہو کالے کو پاکستانی کو ہندوستانی کو ملیریا ہی کہتے ہیں یہ کیسی بیماریاں نشانیاں ساری تمہارے اندر عبداللہ ابن ابنی والی ہیں لیکن اس کی بیماری کا نام نفاق ہے اور تمہاری بیماری کا نام مسلمانی ہے کیا بات قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور اس کے کردار زندہ کردار ہیں یہ مردوں کی کہانیاں نہیں ہیں زندہ کتاب ہے اس میں عبداللہ دلہ ابن کی بیماریاں بھی ذکر ہیں لیکن لنظ کتاب سرکار تمہاری صورت بھی اسی قرآن کے اندر کھول کے پڑھو اخبار میں ایک آرٹیکل آتا ہے شوگر کی بیماری کی نشانیاں پیاز زیادہ لگتی ہے پاؤں جلتے ہیں بھوک زیادہ لگتی ہے اسی وقت اٹھ کے چلے جاتے ہیں چیزیں اٹھتے مرکز کی لائبریری سے الالی میں جا کر پشاب ٹیسٹ کرواتے ہیں یار یہ نشانیاں میری بھی ہیں کہ شوگر ہی نہ ہو گئی اتنی فکر ہے اس باڈی کی اور وہ جو اندر ہے یہ تو مکان ہے نا مکان اس کے مینٹیننس کی بڑی فکر ہے جو اندر مکین قیدی کیا ہوا اس کی کوئی پرواہ نہیں اس کی بھی شوگر چیک کروا لو اس کا بھی بلڈ پریشر چیک کرواؤ اس کا کیا حال ہے اس بھی تو پوچھو جس دن وہ چلا گیا نا تم ٹھیک ٹھاک بھی ہوئے نا صحیح سلامت ہوئے تمہارے گردے بھی لبلوبا بھی اور سب کچھ تو اٹھا کے تمہیں اگلے وہاں رکھیں گے تیرے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے رشتہ اس کے ساتھ ہے جو اس مکان کے اندر رہتا ہے جب وہ چلا جاتا ہے تو تیرا نام ختم ہو جاتا ہے ماں نہیں کہتی کہ مسٹر ایکس وائی زیڈ کو غسل دیا ہے حنیف کو غسل دیا ماں بھی کہتی ہے میت کو غسل دیا ماں بھی کہتی ہے میت سے گو تو نہیں آ رہی میت کو چھاؤ نہ کر دو میت کا نام لے دو ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو میرا نام چدل گیا ماں بھی نہیں لے رہی اس لیے کہ تم چلے گئے ہو انتقال ہو گیا ٹرانسفر ہو گئے ہو یہ تو تیرا پیچھے مکان ہے اس کو انہوں نے ڈسپوز آف کرنا ہے کوئی جلا دیتا ہے کوئی دبا دیتا ہے مٹا دیتے اس کو تیرے اس بدن کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں اس کی بھی کسی کو فکر ہے اس کے بارے میں جب قرآن میں پڑھتے ہو قرآن حکیم میں روح کی بیماریوں کا ذکر ہے کچھ لوگوں کی روح کی جگہ میوزک ہوا کرتی ہے وہ روح کی غذا نہیں بدرو کی غذا ہوتی ہے روح کی غذا قرآن ہے اللہ کا ذکر ہے اس کے اندر ہے روح کی غذا اس سے وہ قوی ہوتی ہے طاقتور ہوتی ہے اس میں بیماریاں ذکر کی گئی ہیں اور مزے کی باد اسی میں علاج بھی بتایا گیا ہے فری شفا الماف سدور سینے کی ہر بیماری کا علاج اس کے اندر ہے ہمارے بدن ٹھیک ٹھاک ہے اس لیے میڈیکل سہولتیں بہت ہو گئی ہیں لیکن ہماری روحیں بہت بیمار ہیں بہت بیمار ہے ابھی بکر صدی عنہ کا بدن بہت کمزور تھا چربی نام کی کوئی نہیں تھی یہ کمر کے بعد جو حصہ شروع ہوتا ہے نا اس پہ گوشت ہوتا ہے ہمارا ہم سب کا اور وہی روک کے رکھتے ہیں ہمارے پیجامے اور شلوار کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بھی کوئی نہیں تھا حضور نے جب غریب سنائی کہ جس کا ٹہبند یا نچلا پہناوا جو ہے وہ ٹکنوں سے نیچے وہ سمجھ لے کہ اتنی اتنا حصہ اس کا آگ کے اندر ہے تو یہ کانپ گئے کہا کہ حضور میرا کیا بنے گا ان کا پائجامہ اوپر ٹھہرتا نہیں تھا جگہ روکنے والے کوئی ہر نیچے سے آپ نے فرمایا تم ان میں سے نہیں بدن اتنا لاغر دیکھیں ایمان اتنا کبھی اتنا کمی فتنا ارتجاج تو کس طرح سے بالا ہے اور سب سے بڑی بات مسلمان سکتے میں آ گئے فورن نیوٹرل پہ آگے تھے وہاں سے ریورس گیر بھی لگ سکتا تھا مدینے کے اندر بھی تباد پھیل سکتا تھا کیوں وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جس سے اسلام کو قوت دینے کی دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کی ہمت بھی جواب دے گئی کہا جو کہے گا انتقال ہو گیا ہے اللہ کے رسول کا اس کی گردن مار دوں گا واپس آ جائیں گے یبو بکر سے دیگر دلہ تعالیٰ پرما من قان یابود محمد فعن محمد لوگ و محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد تو مر گئے فعن ربقمات اس کا رب مر گئے وہ فإن قان حی لا يموت وما کان محمد إلا رسول قد خلا من قابل رسل آفا اما او کو ان قلت تم ابابے کم صاحبہ کا تو یوں پتہ چلتا تھا یہ آتے آج ہی نازل ہوئی محمد اللہ کے رسول ہی ہیں نا آپ سے پہلے قد خلا مقابلے رسل کتنے رسول گزرے ہیں ان کا اتقال ہوا ہے آفا ام ماتا اگر یہ مر جائیں او کوتلا یا قتل کر دیے جائیں انکلب تمہ لال آدم تم اپنی ایڑیوں پر واپس چلے جاؤ گے بے ہو جاؤ گے مجھے چھوڑ جاؤ گے میرے ساتھ جو تمہارا رشتہ جو رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کمزور ہے عمر ابن الخطاب اللہ اللہ ابھی بکر ان لال کا عمر ابو بکر نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا کیا ہمت تھی ابو بکر سے دیگر دلہ تک بدن کمزور ہے لاور ایمان کتنا قوی ہے آج ہر چیز ہم کو ڈرانے پر تلی ہوئی ہے کیوں ہم نے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے اور یہ ٹیٹ ہے جو رب سے ڈرے گا ہر چیز اس سے ڈرے گی ایک بندہ آتا ہے پورے علاقے میں سنسنی پھیل جاتی اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اپنے ساتھ بھی ڈرے گا جھاڑیوں سے ڈرتا ہے درختوں سے ڈرتا ہے بلیوں سے ڈرتا ہے دلی راستہ کاٹ گیا اب یہ ہو جائے گا کیا مثال دی ہے کیا مثال دی ہے اللہ اصل میں قرآن کو جب تک اس کی اپنی زبان میں نہ سمجھا جائے بات سمجھ میں نہیں آتی سرجنے میں وہ بات نہیں اللہ کی کلام کو اللہ کی زبان میں سمجھتے وہ جبران نے کہا کہ ٹرانسلیشن از کسنگ تھرو دی گلاس شیشے کے آر پار سے کس کرنے کا نام ٹرانسلیٹ کرنا ہے پتہ چلتا ہے ہونٹ جڑے ہوئے فیلنگس کوئی نہیں ہے محسوسات نہیں ہے ہر زبان الفاظ ٹرانسلیٹ کرتی ہے ایسا ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں کرتا اس کے لیے اصل زبان تک اپروچ بہت ضروری فرمایا جو اللہ سے کٹ گیا فاقا اللہ نا خرا میں نستا نا فاطاختہ پہ فطاختہ پہ اوتا بوری خی مکان صاحب اسے پھر پرندے ہو سکتے لے جائیں یا ہوا جا کے کسی کھائی میں گرا دے کٹی ہوئی پتنگ تو کوئی بھی لوٹ لیتا ہے نا جڑے ہوئے ہو تو کسی کی ملکیت میں ہو تیرا کوئی مولا ہے واللہ مولا تم کٹ گئے شیطان لوٹ لیتا ہے بازار میں جاتے بولو تم کٹی پتنگ ہو کچھ بھی نہیں بڑی پرسنلٹی ہے تمہاری ایک دبکا لگتا ہے نیند اڑ جاتی ہے تمہاری ڈر تو نا ہم چونکہ اللہ سے نہیں ڈرتے لہذا ہر چیز ہمیں ڈراتی ہے جب ہم اللہ سے ڈریں گے ہر چیز ہمارا احترام کرے گی جب نیابت سے خلافت سے شرمی نیٹ ہو جاؤ گے تو ہار کوئی جوتے مارے گا ہوتا نہیں جب تک حکومت میں ہوتے ہیں ان کے خلاف پرچہ نہیں ہو سکتا حکومت سے باہر جب نکلتے ہیں تو جیل والے ملاقات نہیں کرنے دیتے لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ہوتا ہے نا رب کی بشرائش سے اس کے نیابت سے جب تم معزول ہو جاتے ہو اپنے کرتوتوں کے بز تو کوئی بھی تمہاری بات نہیں مانتا لیکن جب تک تم اس کے نائو سخارا لا تم مافی سماوا دو ماف لاتے پھر نیل کا پانی بھی تمہارا حکم مانتا ہے اس لیے کہ تم رب کا حکم مانتے ہیں پھر امر خط لکھتا ہے نیل کو رضی اللہ تعالیٰ نے نیل میں جہاں حالت کی رسم چلتی تھی ہمارے یہاں نہیں تو بارش نہ ہو تو با وہ پیر سلوی کو غسل دیں ہر گاؤں میں ایک پیر سے لوہری ہے وہ ایک زندہ جوان لڑکی دریا میں ڈبویا کرتے تھے مارتے تھے ڈبو کر اسے تو اس کے بعد پانی آیا کرتے شیطان کے پاس ہے نا کبتے بچے کو لگ گیا میرے بچے کو بچہ رو رہا ہے چپ نہیں کر رہا دودھ نہیں پی رہا ساتھ ہی اپنے ایجنٹ کو بھیج دیا کہ ان کو کہو کہ فلاں درگاہ پر اگر لے جاؤ ساتھ پھیرے تم مارو یا وہاں کی خاک خلا بچہ ٹھیک ہو جائے گا وہ صاحب لے گئے شیطان ہٹ گیا بچہ ٹھیک ہو گیا لو مرید بنا گیا نا ایک آدمی کو یہ وہی بات ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری مار گئی تو بڑی خوشی سے آئی ابو لاب کی بیوی کہنے لگی دیکھا آپ کہا, کہا نا ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو تمہاری بکری مار دی انہوں نے آپ نے فرمایا میری بکری میرے رب نے ماری ہے تیرے معبودوں نے نہیں ماری اور اگر تیرے معبود مار بھی دیتے تو میں بکری کے لیے تو اپنا رب چھوڑنے والا نہیں ہوں اتنا مارکم الاد جتنا یہ تو حالات آتے رہتے ہیں تو اب مسلمانوں نے فتح کر لیا نیل رک گیا ہے لڑکی کون ڈالے خط لکھا انہوں نے مدینے کہ نیل رک گیا ہے کہہ سالی کا سبشہ ہے ہم سے پہلے جو تھے وہ یوں کیا کرتے تھے ہم کیا کریں آپ نے فرمایا یہ میرا خط لے دو جا اس میں ڈال لڑکی نہیں ڈالنی میرا خط ڈالو